پل سراط پر لے گئے اور میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے مہر لگا کر ایک تحریر دی ہے اور آپ کے ساتھ بہت سے اقابر بھی تھے میں نے بیت اللہ شریف کے پاس دعا مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے السلام وسلام و کا یا رسول اللہ عرض کیا تو آپ نے مجھ سے موانخہ کیا اور اذکار سکھائے اور میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ پل سے گر رہے ہیں تو میں نے آپ کو گرنے سے بچا لیا معاذ اللہ اب آپ خود انصاف کریں کہ ایک مسلمان اپنی امتی ہونے کی حیثیت سے ایسی بات کبھی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ جو نبی پاک علیہ السلام شافۂ محشر ہوں جو خود گرنوں کو سنبھالنے والے ہوں جو قیامت کے روز پل رات پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں کریں ان کے بارے میں دیوبندی امام اور سردار مولوی حسین علی خان آف وام بچھرا یہ کہیں کہ کہ میں نے ان کو گرنے سے بچا لیا کتنی بڑی بے ہے اور گستاخی ہے اور یہ ہے دیوبندی کابر کا ایمان مگر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد کہ سرکار علیہ اللہ تو رب سلم فرما رہے ہیں تو یہ پل سیرات جو کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے یہاں سے اب وجد کرتے بھی گزر جاؤ تم جو ہو حال میں وجد میں آکر بھی گزر جاؤ تو گر نہیں سکتے کیونکہ سرکار رب سلیم کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ اکبر سبیرہ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے لیکن ان کے مولویوں کا معاملہ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہے غیر مقلدین کا ایک ایمام مولوی نذیر احمد صاحب بہت مشہور ہے جن کا نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اعتراض اور سرکار علیہ السلط وسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی طہارت پاکیزگی اور عفت دامنی پر شک کا عقیدہ کرتے ہوئے لکھتا ہے اس کی کتاب ہے فتح صفحہ نمبر فتح و نظریہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چوبیس میں لکھتا ہے کہ جب منافقین نے بہتان حضرت عائشہ پر باندھا ایک مدت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہتمام تحقیق براعت صدیقہ میں رہا یعنی اہتمام رہا سرکار کو شک رہا اور قلب مبارک سے شک زمب کا ان سے قبل از نزول آیات برات کے بارگاہ قدوس سے رفع نہ ہوا شک ضم کہتے ہیں گناہ کو یعنی گناہ کا شک قلب مقدس میں نبی پاک علیہ السلام کے رہا تو جب آیات براعت نازل ہوئی تب یقین ہوا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ دیوبندی وہابیوں کے مدرسہ دیوبند کے محتمم کاری طیب صاحب نے بھی اس قسم کی گستاخی کی جسارت کی ہے اور یہ فاران توحید نام کا یہ ایک ان کا رسالہ چھپتا تھا اس میں الفاظ ہیں کہ نبی پاک السلام عالم الغیب نہ تھے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی تو کتنے دن تک حضور مضطرب رہے یہاں تک کہ وحی الہی نے حضرت عائشہ کی پاک بازی کا اعلان کر دیا اس تہمت کا قلع کما کر دیا اور وہی کے بعد حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو چین آیا حضور علم حضور اگر غیب جانتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی کیا ضرورت تھی یہ لکھا انہوں نے اور وہابیوں کے نام ہاد محدث میاں نظیر حسین دہلوی نے کتنی بے باکی سے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں اپنے فتح نظریہ میں کے قلب مبارک سے شک ضم کا یعنی گناہ کا شک ان سے قبل از نزول آیات براعت کے رفع نہ ہوا یعنی جب تک آیت نازل نہ ہوئی اس وقت تک جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے دل میں گناہ کا شک رہا کہ حضرت عائشہ نے گنا کیا ہے حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلفن پہلے علم ہونے کا بیان ان الفاظ میں فرمایا تھا اللہ ماہی اللہ خیرہ بخاری شریف میں موجود ہے تیسری جلد میں متبوہ مصر صفحہ نمبر پچیس کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کی باغ دامنی جانتا تھا لیکن وہابیوں کے مجتہد میاں نظیر حسین دہلوی کا یہ لکھنا قرآن کی کے بھی خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لاس میں تمہینا ولاتی انفم هذا وقال مبین سورہ نور کی آیت ہے کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے تو دیکھیں مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بد گمانی ممنوع ہے بدگمانی ممنوع ہے اور بعض گمراہ بے باک یہ کہہ گزرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ اس معاملے میں بدگمانی ہو گئی تھی تو وہ قذاب ہیں اور شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی لائق نہیں اللہ تعالی مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا تو کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ بدگمانی کرتے یہ کیسے ممکن تھا اور حضور علیہ السلام کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا یہ سیاہ باطنی ہے سیاہ باتنی باطن کا سیاہ ہونا ہے اور میاں نظیر حسین نے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں شک ضمب یہ لکھا حالانکہ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل کوئی شک نہ تھا اس لیے انہوں نے اعلانیہ فرمایا تھا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں ام مومن بالیقین پاک ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے سید عالم علیہ السلام کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے یہ صحابہ کا قیدا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے بھی اسی طرح ان کی تہارت بیان فرمائی تھی اور ارض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کا سایہ یا رسول اللہ زمین پر جو ہے نہیں پڑھنے دیا تاکہ اس سائے پر بھی کسی کا قدم نہ پڑے تو جو رب آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی زوجہ کو جو ہے محفوظ نہ رکھے اللہ اکبر حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ ایک جون کا خون لگنے سے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا جو پروردگار آپ کی نال شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کر لے تو اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں آیت نزول ہونے سے پہلے آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے اور ظاہر ہے کہ ان سب کے دل مطمئن تھے آیت کی نزول نے ان کا عز و شرف اور زیادہ کر دیا تو بد لوگوں کی بد گوئی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ لکھنا کہ سرکار علیہ سلاۃ وسلام معذ اللہ گیا ہوگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس بات کا اللہ اکبر اخبار اہل حدیث امرتسر سے مطلب یہ نکلتی تھی وہاں پر ان کے بہت پرانے جی ایک ان کے مولوی تھے اب تو جہنم رسید ہو گئے الحمد امام الوہابیہ ثنا اللہ امر تسرین اس نے اس میں لکھا کہ نماز کی حالت میں حضور کو پچھلے لوگوں کی حرکات و سکنات معلوم ہوتی تھیں ہمیشہ نہیں ہوتی تھی اب ظاہر ہے کہ حدیثوں کا انکار تو نہیں کر سکتا تھا حدیثوں میں تو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے متعدد مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کئی روایات ہیں کہ اے صحابہ میں تمہارا رقو اور سجود بھی دیکھتا ہوں تمہارا خوشوخصو بھی مجھ سے جو ہے وہ پوشیدہ نہیں تو مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ معلوم نہیں ہوتی تھی تو اس عقیدے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی مخالفت نبی پاک علیہ السلام کی متعلق قرآن کریم میں اللّہ تعالیٰ نے فرمایا وعلموا رسول اللہ رسول اللہ جان لو کہ تم اللہ کے رسول ہیں رسول علیہ اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں وکلی عمل فیصل اللہ اور تم فرماؤ کام کرو اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول تو آیات قرآن پاک کے بعد حدیث بھی چل سن لیجیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے انا مالا تاراؤن جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو کچھ تم چاہو مجھ سے پوچھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور شیخ عبدالحق الحق سے دہلی رحمت اللہ علیہ جن کو یہ بھی مانتے ہیں آپ نے شرح لکھی کہ آپ نے مدارت نبوت میں لکھا ہے تو جان لے کہ نبی پاک علیہ السلام تجھ کو دیکھتے ہیں اور تیرے کلام کو سنتے ہیں اسی واسطے کہ آپ اللہ کی صفات سے متصف ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سمیم بھی ہے اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے تو جو اللہ تبارک و تعلیٰ جل جلال کی صفات ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہیں مظہر ہیں صفات باری تعالی کے تو شیخ عبدالحق الحق محدی سے رحمت اللہ علیہ نے لکھا کو جان لیکن نبی کریم علیہ السلام جس کو دیکھتے ہیں تیرے کلام کو سنتے ہیں اس واسطے کہ آپ اللہ کی صفات کے متصرف صفات سے متصف ہیں اور اشرف علی تھانوی نے خود ہی اہل سنت والجماعت جماعت کے مسلک کی تائد اور وہابیوں کے مسلک کی تردید ان الفاظ سے جو ہے وہ کر دی اور یہ متبوع دیوبند نشر التیب یہ نشرتیب تو میرے پاس بھی ہے نشرتیب التیب متبوعہ دیوبند میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ آپ ظلمت میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے اور آپ دور سے ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے نزدیک سے دیکھتے تھے اور اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اب ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف ان کا وہ عقیدہ ان کی کتابوں کو جہنم میں ان کی کتابوں کو آگ میں ڈالیں یا ان کو جہنم میں ڈالیں کیا کریں کہیں کچھ لکھ دیتے ہیں کہیں کچھ لکھ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے الحمدللہ للہ الحمدللہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے علماء اہل حق کے سامنے ان دیوبندی وہابیوں کو جو ہے کہیں پر جائے پنا نہیں ملتی اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے سندھی مسلم بھائی کو ماشاء اللہ کہ کیسے حوالے اصل میں نا قرآن اور حدیث سے جب ان کو دلائل دیے جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں لیکن جب انہی کی کتابوں کے حوالے دیے جائیں تو پھر مانتے ہیں کیونکہ جس رنگ کا سر اس رنگ کا جوتا تو جب تک انہی کے رنگ کے سر کے جوتے ان کے سر پہ نہ مارے جائیں اس وقت جب جو ہے نا ان کو سکون نہیں ملتا ان کا وہی نمرود والا حال ہو گیا ہے کہ جب تک جو ہے ان کو جوتیاں نہ مارو تو یہ لوگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ انہیں سکون نہیں ملے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈنگ موجود ہے جی یہ مطلب جس کو بھی تکلیف ہے وہ کل کا مناظرہ سن لے اور اسے لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ فتح سنیوں کا بول بالا ہوگا ہمیشہ اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان تعالیٰ رضوان بھائی آپ تشریف لائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت بہت خوب بالکل حضرت بخاری شریف کی حدیث میں یہ کل پر صبح بھی سن رہا تھا سنی امام صاحب عظر جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہارا خوشو اور خوشو بھی جو ہے وہ بھی جانتا ہوں یہ تو دل کا حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ <coughs> یہ فرما کے اور یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا کل حضرت بڑی ایک جو مزے کی بات ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی کہ جب سلیم مسلم بھائی نے ریفرنس دیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحیم اللہ کی کتاب کا جو کہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے جس میں انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا وظیفہ بھی کرتا ہوں نہ صرف جائز بلکہ میں اس کا وظیفہ بھی ہی کرتا ہوں تو دیوبندی آگے کہتے ہیں کہ ہمارے گنگوہی صاحب نے کہا ہے کہ اس کتاب کو آگ لگا دو اور یہی کتاب ان کی ویب سائٹ کے اوپر ان جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر عقائد کا سیکشن بنایا ہوا ہے یہ وہاں پر کتاب بھی موجود ہے اور سنی مسلم بھائی نے وہی سے حوالہ بھی دیا کہ تب صحیح تمہاری کتاب تمہارا حوالہ ٹھیک ہے کہتے ہیں ہمارے گنگوئی صاحب نے کہا تھا اس کتاب کو آگ لگا دو اور ہم نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت جو ہے وہ تصوف میں, کیا, میں کی ہے عقائد میں نہیں کی یہ بات کہہ کے جو یہ پھنسے پھر وہ سلیم مسلم بھائی نے وہ پٹائی کی کہ تم نے یعنی تم نے ایک مشرق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کیا تمہیں جو ہے بیت تو اس کے ہاتھ پر کی جاتی ہے شیخ تو اس کو مانا جاتا ہے جس کے اکاڈ کے ہم نے تصوف میں بحث کی تھی اور جو ہے عقیدے میں نہیں لا ولا قوت اللہ بلّہ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ جناب تصوف کو بالکل ہی جو ہے وہ نکال دیا بالکل ہی ایک علیحدہ چیز جو ہے وہ بنا کے پیش کر دی اچھا دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے جو ہے وہ مانا کہ ہمارے اگر اکابرین سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ چیز مانگے ہم نے تو بھائی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے اکابرین سے غلطیاں نہیں بہت بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر ایک اور بات جو سلیم مسلم بھائی نے یہ ان سے سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ماں فوکل को ما فوکل اسباب کو شرک سمجھتے ہیں اور ماں تحت ال اسباب کو ہم جائے سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ مطلب کاتی نسل ہو گئے تھے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے تھے تو ان کی دادی جو ہیں مطلب ان کی نانی جو ہیں تھانوی صاحب کی اپنی بیٹی کو لے کر ایک حافی صاحب کے پاس گئی تو اب انہوں نے کہا کہ حافی صاحب کے پاس گئی کہ میری بیٹی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور حاوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ آج کے بعد جو ہے وہ دو بچے ہوں گے اب تمہاری کتاب تمہارا حوالہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ حاوی صاحب نے جو بھی جو کچھ بھی ہوا کیا وہ فوک ال اسباب ہوا یا ماں تحتل اسباب ہوا اگر ماں فوکل اسباب ہوا تو پھر تو تم جو ہے مطلب تم اس کو جو ہے وہ شیخ سمجھتے ہو تو یہ ویسا ہی شرک ہو گیا اور اگر ماں تحقل اسباب ہوا تو پھر تھانوی صاحب جو ہیں وہ حلالی ثابت نہیں ہوں گے تو یہ یہ مطلب اس چیز کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا پھر جناب انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دلوی کا جو ہے ریفرنس دیا کہ وہ ناد علی پڑھتے تھے اس کا بھی جواب نہیں دیا یعنی ہر جواب کو انہوں نے ایسا گول کیا ہے اور جناب یہ ابھی ایک صاحب وہ نیچے بیٹھے تھے جو بار بار لکھ رہے تھے کہ شڑپ شڑپ تو جناب آپ جا کے اپنے پہلے گھر کی خبر لیں پھر دوسروں کے اوپر جا کر اعتراض کیا کریں تو یہ بات تھی جناب میں نے ایک دو بات باتیں کرنی تھی تو ماشاءاللہ یہ جو ہے یہ پورا ڈبیٹ جو ہے وہ جناب ریکارڈڈ ہے اور اس روم میں دو تین بار پلے کیا جائے گا سب بھائی اس کو ضرور سنیں جناب جس کو, کو جس جو بندی کو کچھ بہم ہے یعنی اس نے ڈیبیٹ نہیں سنا اور اس کو وہاں میں کہ جی ہم جیت گئے ہیں تو بھائی ہم تم نے جو ہے وہ مطلب دعوی نہیں کرتے کہ ہم جیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آج ڈیبیٹ دوبارہ سن لو فیصلہ کر لو جیسے الباطل ان شاء اللہ کا نا زہ کا حق آ اور باطل مٹ گیا اور ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ میری پی ایم میں بات ہوئی ہے اور وہ ایک جو ان کے صدر بناظر صاحب تھے کہ جن کے منہ میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا پوری ڈیبیٹ میں وہ خود مجھے کہتا ہے کہ تم لوگ یو ول پے پے بیک ون ڈے تم لوگ جو ہے جو ہے نا اس کو جو ہے مطلب اس کا ایک دن تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جو ہے وہ تمہیں ہم ایک دن جو ہے وہ دوبارہ پکڑیں گے تو اٹ مینس کہ تم اپنے منہ سے جو ہے وہ مان کہ آج ہماری پٹائی ہوگی ہے اور پھر کسی ٹائم ہم تمہیں پکڑیں گے تو پھر جب آئے گا ٹائم تو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شاء آپ فکر نہ کریں تو یہ بات تھی جناب چند باتیں تھی تو امید ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ تو باغی گئے میرے خیال سے ڈیبیٹ انشاءاللہ جو ہے وہ جب تک مفتی صاحب ہیں انشاءاللہ ان سے بھی کچھ باتیں سنتے ہیں تو حضرت یہ جو آپ نے بالکل ان کی عقائد بیان کی ہیں یہ سب میرے پاس جو ہیں سکین پیجز ہیں کسی کو دیکھنے ہوں چلے میں بھی چند ارد کر دیتا ہوں جناب کہ کل ڈیبیٹ میں بھی سنی مسلم بھائی نے یہ ریفرنسز دیے کہ ان کا دار العلوم دیوبند کا پیش کیا کہ ان کا فتوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے کہیں آ جا نہیں سکتے اللہ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا ٹھیک ہے ایک طرف ان کا عقیدہ یہ ہے اب دوسری طرف دیکھیے اور اس کو یہ کرامت کا نام دے رہے ہیں ہم یہ بھی ان شاء آپ کو بتائیں گے کہ یہ کرامت نہیں تھی یہ مولوی صاحب جو ہیں اس میں جو الفاظ مطلب استعمال کر رہے ہیں وہ کیا تھا سمی مسلم بھائی نے یہ بھی وہاں پر جو ہے ریفرنس دیا کہ تمہارے تھانوی صاحب کے دادا ابو جناب مرد جو ہے دفنا دیا گیا اب وہ قبر میں سے آتے ہیں اور ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آتے ہیں اب بات یہ ہے اور پھر آ کے اپنی بیوی بی سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بتاؤ گی نہیں تو میں روز آیا کروں گا اور مٹھائی کا ڈبا لے کر آیا کروں گا دیکھیں جی کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میں روز یہ کام کیا کروں گا اگر وہ یہ دعویٰ کر کے پاس یہ طاقت ہے آنے کی ٹھیک ہے تم اس کو جو ہے وہ کرامک کے کھاتے میں کس میں ڈالتے ہو ٹھیک ہے تو جناب وہ وہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں بتاؤ گی تو میں روز مٹھائی کا ڈبا لے کر آیا کروں گا اب ہم ان سے سوال جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے آ یہ تو چلیں ایک اور سوال ہے ہم تو سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیق یہ ہے کہ وہ اپنی قبر انور سے کہیں آ جا نہیں سکتے تو بھائی تانوی صاحب کے دادا ابو کے پاس جو ہے وہ کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ وہ اپنی قبر سے روز آتے بھی ہیں اور روز نا مٹھائی کا ڈبا بھی لے کر آتے ہیں لا حول ولا قوت الا بل اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کیا یہ اپنے جو ہے مولوی کو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ درجہ دینے والی بات نہ ہوئی یعنی اللہ کے نبی کے پاس تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی قبر انور سے کہیں آ جا سکے لیکن مولوی صاحب جب چاہیں جناب آئیں گے مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئیں گے آپ پتا نہیں جناب مٹھائی کے ڈبے میں لڈو تھے برفی تھی جلیبیاں تھی کیا تھی اور پتا نہیں اب وہ قبر میں انہوں نے جو ہے وہ حلوائی کی دکان بھی کھولی تھی اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مٹھائی کا ڈبا جو ہے حسان بھائی کی دکان سے لے کر آتے تھے یا مطلب کہیں اور سے اگر حسان بھائی کی دکان سے لے کر آتے تھے تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چلو یار ان کی بکری ہوتی تھی ہے جی تو ایک یہ بھی بات ہے جناب تو <laughs> <laughs> تو اب یہ ساری باتیں ہیں اور جناب ایک اور ریفرنس دے کے میں مائک چھوڑتا ہوں تزکیت الرشید کا جناب ریفرنس ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو حاجی امداد اللہ محاجر مکی تھی ان کی باوج کا حسن ہلاک بہت تھا اور جب بھی ان کے پاس جو ہیں ان کے ہاں پہ کوئی مطلب مہمان آتے تو ان کی خوب خاطر مدارت کرتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو بند کے علامات جو ہیں وہ حاجی صاحب کے یہاں مہمان آئے اور ان کی باورچ جو ہیں وہ کبھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اٹھو اٹھو یہ حاجی صاحب کے جو ہے مہمان ہیں علماء ہیں ان کا کھانا میں خود پکاؤں گا اللہ قوت بل اللہ کے نبی کے بارے میں یہ, یہ بات یہ جھوٹ باندھنا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ کھانا ان کے لیے مطلب پکاؤں گا خود تم اٹھو ان کی خدمت میں کروں گا اللہ اللہ قوت اللہ بھائی کسی کو سکین دیکھنا ہو آپ مجھے پی ایم ایک من میں آپ مجھ سے دے دیں بھائی یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہم تو یہ سوال کرتے ہیں بھائی تم جو ہے تم آ کے جناب ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو میلاد اور جناب فاتحہ نیاز بھائی کیا ان سب چیزوں سے کرنے سے کوئی دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا اگر یہ ٹھیک نہ بھی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے عید میاد و نبی کرنا چوائز ہے لیکن تم آ کے جو ہے وہ ہمیشہ ہم سے انہی کے اوپر بات کرتے ہو کیوں تم, کیونکہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے خفیہ عقائد کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جائے ٹھیک ہے تم جائے, وہ جو جا, مطلب لوگوں کو آ ہمیشہ اسی کے اوپر پریشان کرتے ہو تو بھائی ان کو چھوڑو اور آؤ اپنی کفریات کی طرف آؤ جو تم نے اپنی جو ہے وہ تھانوی صاحب نے اللہ کے نبی کے علم کو جانوروں کے ساتھ جو ہے تجویز دی کیا اس سے بڑی جو ہے وہ گستا ہی کوئی اور ہے کہتا ہے کہ جیسا علم جیسا علم اللہ کے نبی کو حاصل ہے ویسا تو کسی جانور پاگل اور بچے کو بھی حاصل ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اور بھی بہت یار کہیں کہتے ہیں کہ جی شیطان اور ملک الموت کا علم جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ علم قرآن کی کون سی نر سے ثابت ہے یعنی شیطان کے لیے ان کو جو ہے وہ قرآن میں سے دلیل مل گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو دلیل نہیں ملی بہرحال اور پھر جناب کا ایک اور جو بات ہے وہ بس میں کر کے چھوڑتا ہوں اے اے کل کہتے ہیں کہ ڈبیٹ میں کہ تم لوگ جو ہے وہ شرک کو جناب ڈیفینڈ کرنے آئے ہو اور ہم جو, ہم جو ہیں وہ توحید کو جناب ڈیفینڈ کرنے آئے تو ہمارے سنی امام صاحب نے کہا کہ جب خارجی جب خارجی حضرت علی کے ساتھ ڈبیٹ کرنے آئے تھے تو انہوں نے بھی ان کے اوپر یہی الزام لگایا تھا کہ حضرت علی شرک کرتے ہیں اور وہ بھی جناب قرآن کو اٹھا کر لے کر آئے اور کہا کہ ہم سے جو ہے اس سے بات کرو اور تم جو ہے وہ مشرق و رحم تو ہی دیے تو یہ, یہ, یہ مطلب خارجیوں کی ہمیشہ سے پہچان رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل اسلام کے اوپر شرک کا ہی فتوا لگاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لگاتے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے جب اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی تو ہم جناب کسی مولوی کی بات نہیں مانتے ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں جزاکم اللہ میں نے کافی بول لیا ہے مختصاب کے ہوتے ہوئے تو مائک چھوڑتا ہوں سوانہ بھائی کے لئے جناب تو مائک فری ہے اسلام علیکم حواظ آ رہی ہے الحمد للہ میں اصل میں وہ اس بات پر مطلب کہ تھا کہ وہ اس نے جب حدیث مانی پھر اس کے بعد اس نے کہا جی یہ حدیث جو ہے آ, یہ آ, صحیح نہیں ہے اس کے جو راوی ہیں وہ فلاں تھے فلاں تھے وہ صحیح نہیں تھے اچھا دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اس نے کہا جی وہ فرشتے ہوتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں جو بندے کی مدد کرتے ہیں اب اس حدیث میں دیکھیں کلیر عبد کا جو ہے یا عباد اس طرح کیا ہے نا کہ جب وہ سفر میں ہو آدمی تو کوئی چیز گم جائے تو وہ اس طرح ندا لگائے تو مطلب کہ اس میں بندے کا ذکر آتا ہے عبد اب جنات کے لیے ذرا جنات کا آتا فرشتے کے لیے فرشتے کا آتا فرشتے تو ظاہر ہے مطلب یا جنات وہ تو عبد میں نہیں آتے نا اب اسی طرح جانور ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں پرندے ہوتے ہیں تو یہ کہ اس میں تو وہ آیا بندے کا تو یہ بھی اس نے مطلب کہ اصل میں سننی مسلم بھائی نے ماشاء اللہ ایک پوائنٹ پر بات کی اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی اور بار بار ذاتیات آ رہا تھا دیکھیے شروع ہی سے اب یہ رضوان بھائی کو شروع ہو گیا درمیان تو تو بچہ ہے یہ تیرا کھیل نہیں ہے وہ تو کھیلنے کے لیے آیا ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا یقین اچھا اور دوسری بات اس نے آخر میں دیکھے جلیل تو بہت ہوا ہے کہ اپنے مطلب کہ یہ لکھ رہا تھا کہ یار وہ جیت گئے ہیں اپنی روم میں کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار پنجابی میں کہ وہ بے شرم کے وہ بے شرم پنجابی میں کہتے ہیں یار میں کہتا مفتی صاحب ہیں میں اشارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بے شرم کے مطلب کہ وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے ایک ایک ہوتی ہے مطلب جڑی ہوتی ہے جی جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ جمتا ہے صحیح ہے نا وہ بہت بے شرم قسم کا ہوتا ہے مطلب وہ نہیں آ رہی وہ اک جو ہوتا ہے نا بے شرم قسم کی ایک بوٹی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے جیسے مکئی کے وہ تانڈے ہوتے ہیں نا اس طرح کے اس کے ہوتے ہیں تانڈے تانڈے بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو وہ ہر جگہ پر جم جاتا ہے بہت جلدی تو وہ کہتے ہیں بے شرم کے پیچھے وہ اک جمے نا تو وہ, وہ مطلب بے حیاح ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے مطلب کہ میں اس کی چھو میں بیٹھوں گا صحیح ہے تو بڑی ایک بے حیا کے لیے مطلب کہ وہ بنی ہوئی ہے کہ دیکھیں کہ اتنی مطلب کہ بےزتی بھی ہوئی ہے زلیل بھی ہوئے تو پھر بھی کہتے ہم جیت گئے ہم جیت گئے کیسے جیتے ہوں گے تم نے اپنے اکابر کو جو تمہارے بڑے بڑے دیو بند کے مطلب کہ وہ دیو ہیں ان کو تم نے خود مشرق کہہ دیا ہے تو تم جیتے کس طرح ہو اب آخر میں جیسے وہ کہہ رہے کہ جی وہ جی جیسے رضوان بھائی نے بھی وہ ریپیٹ کی ہے یہ پیرا لے ککڑ اور پتا نہیں بچہ تو اس سے یہ مطلب کہ اب اشرف علی جو ان کا وہ مطلب کہ تھا دیو بند کا مطلب کہ کالا دیو تو وہ پھر کیسے آیا لیکن خود مان گیا کہ جناب وہ اس طرح آیا تھا دنیا میں تو وہ پھر کیسے آیا اس کی جو ماں تھی مطلب کہ اس نے کیا کیا تھا وہ کس کے پاس گئی تھی اور یہ پیدا ہوا تھا اچھا وہ بھی اس نے اس کو حلالی نہیں ثابت کیا بلکہ اس نے اس کو حرامی ثابت کیا سیاد شرک کی پیدوار ثابت کیا اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یقین درجے کا کیا اس سے بھی زیادہ وہ مطلب کہ اس کے اللہ تبارک و تعالی یقین بنے میں اس چیز پر مطلب کہ اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کیا یا اللہ کتنا ہم پہ تو کرم کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور یہ دیکھ لے کہ جب آپ نے یہ بات سنی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ایمان لیتا ہے نا تو عقل لے لیتا ہے تو یہ عقل سے مطلب کہ بہت دور کی اتنی بکواس باتیں کر رہا تھا کہ وہ عقل میں ہی نہیں آتی تھی اب دیکھیں وہ اس نے جی بات کی جی چار سال کی عمر میں وہ ایک واقعہ سے نے سنایا ثبوت بھی نہیں دیا اب چار سال یار بچے کی کیا عمر ہوتی ہے وہ چار سال کے بچے تو دیکھیں بیچارے کپڑے بھی بعض اوقات نہیں پہنے ہوتے جی اور پھر پاکستان میں تو دیکھ لیں یا اس طرح باقی ممالک میں بھی بچے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو وہ دیکھیں نہ بھی جاتا ہے اس طرح سب کے سامنے بعض تو عجیب سا مطلب کہ وہ اس نے وہ باتیں کی ہیں کوئی علمی بات نہیں کی اب دیکھیں نا اس نے پہلے کہا جی یہ ہمارا دعوی ہے دعوی توڑو وہ ایک جس کی بات کر رہے وہ مطلب اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی تو وہ دعوی توڑ دعویٰ توڑ ہوا تھا وہ دعویٰ کیا ہے تو وہ تیسری جگہ پر مطلب کہ بوجھوں کی طرح چھلانگ لگا کے چلا گیا دعویٰ کیا انہوں نے توڑا ہے تو اب تم اس کا رد کرو نا حدیث مان رہا ہے سہی ہے اور نماز کا اور قرآن سے بھی مطلب کے سبوت دیا مطلب سمی مسلم بھائی نے کہ نماز سے اور صبر سے آیا ہے کہ مدد مانگو سہی ہے تو اس کا بھی اس نے کوئی مطلب چیز کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے وہ حدیث مان کر بھی دیکھیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بلکہ گھنٹہ پونا اس نے اس پر بات کی اور اس کے بعد جب جھوٹا پڑ گیا جی وہ حدیث ہی جھوٹ نے جھوٹ مطلب کہ اپنا مانا ماض اللہ وہ حدیث پر جو ہے مطلب کہ وہ جھوٹی مطلب کہ وہ آ گیا میں ان کی روم میں پھر گیا تو سنی مسلم بھائی نے دیکھے وہ دو دو چین تھے حدیث کے بار بار بار بار رپیٹ کر رہے تھے اور وہ نہیں آ رہا تھا تو وہ اس کے روم والے جناب علی بڑا مطلب کے لکھے دیکھو جی دی کتنی دفعہ حدیث سنائے گا بات نہیں کرتا حدیث سناتا ہے بار بار یہ مطلب کے نام لے رہا ہے وہ بار بار لے رہا تھا تم کلیئر کرو نا مانو نا تم مطلب کہ اس پر بات کرو نا اور کوئی نہیں بات کریں گے اوے جی اوے بچوں کا کھیل نہیں ہے اور تم آگے ہو تو مطلب کہ وہ ریلوی مطلب کہ اس طرح وہ شرک اور تمہارا گندا عقیدہ اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آیا یقین مانے تو یہ مطلب کہ یار پتہ نہیں یہ اتنا مطلب کہ وہ بات جب کرتا ہے نا جیسے وہ پاکستان کے چورائے چو ہوتے ہیں نا یار یا چوک جس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ جو تاش کی گڈیاں لیے یا اس طرح وہ کچھ uh, لوگ ہوتے نا دیکھیں نا اس طرح لفنگے قسم کے <laughs> تو وہ اس طرح آوازیں کرتے رہتے نا آپس میں تو یہ یقین مانے اسی طرح کا لفنگا مطلب کمانڈر ہے بتا رہی نام دیکھیں یار کمانڈر یہ کیا ہوا کمانڈر نام ہمارے نام دیکھیں ماشاءاللہ سنی مسلم بھائی سنی کتنے پیارے نام تھے نام دیکھے اس نے کتنا جناب وہ اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوا ہے اور پھر دوسری بات کس uh, طرح وہ کہہ رہا تھا جی میں آپ کو مائک دیتا ہوں اور جی ہمارے مولوی کو مولانا بولو یہ کیا ہوا خود مطلب کہ اپنے آپ کو تم تم اتنے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مولوی کو مولا نہ بولے پہلے اس کو حلالی تو ثابت کرو اتنا تمہیں اپنے مولانا کی جناب وہ ہے عزت ہے تو پہلے اس کو حلالی ثابت کرو اس بار تم بات ہی نہیں کر رہے آج یقین مانے بلکہ انہوں نے پورا دیو بند کا جو گند تھا وہ کھول کر سامنے کر دیا کہ دیو بند میں گند ہی گند ہے اور مطلب کہ حرام ہی حرام ہے یقین مانے تو بہرحال یہ کہ وہ کوئی عقل والا اگر یہ مناظرہ سنے تو یقین مانے کہ وہ قبیل کوئی ہے تو یہ مناظرہ سن کے تو میں سب سمتا ہوں کہ اگر وہ اور نہیں کچھ کر سکتا تو ان کی روم ہی چھوڑ دے اگر اس میں اتنی بھی حیا ہے تو مائیک چھوڑتا ہوں رضوان بھائی السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے اچھا ارے ایسا بھئی میں دیتا ہوں مائک آپ کو معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں دیتا ہوں ابھی ایک منٹ میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ میں آج جو ہے نا میں ڈونڈا ہے اور یہ ابوال کلام آزاد یہ بڑا مولوی ان کا گزرا ہے تو میں بس یہ آپ کو ذرا بتا دوں اور ابوال کلام آزاد نے اپنے والد ماجد کے نزدیک وہابیت کا جو علاج تھا وہ بھی لکھا اور یہ آزاد کی کہانی ہے کتاب کا نام سفر نمبر تین سو ساٹھ اور تین سو اکسٹھ میں یہ وہابیت کا علاج موجود ہے جو کہ ان کے والد نے لکھا تھا اور ان کے والد کٹر سننی تھے اب سنیں تحریر یہ ہے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہابیوں کا علاج تمہیں معلوم نہیں تم لوگ بحث کرنے لگتے تھے ان کا علاج جوتا ہے یہ کہتے ہوئے گو بد بخت حریف سامنے موجود نہ ہو لیکن وہ اپنے جوتے کی طرف ہاتھ اس طرح لے جاتے تھے کویا اتار کر ایک اسلحہ جہاد کی طرح استعمال میں لانے کے لیے بالکل تیار ہیں انہوں نے یہ اسلحہ بارہ استعمال بھی کیا تھا اور ایک مصنوعی بھی کبھی کبھی, کبھی شوق میں آ کر پڑھتے تھے جو بڑی فصیح بلیغ تھی اور ایک شیر جو ہے وہ ان کا بڑا وہ مشہور تھا جو میں نے بھی کچھ دیر پہلے بھی پڑھا تھا وہابی بے حیا جھوٹے ہیں یارو تڑا تڑ جوتیاں تم ان کو مارو اور تڑا تڑ کے لفظ پر بڑا زور دیتے تھے تو ابوالکلام آزاد کا وہابیوں کے متعلق تخیل لکھتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں میرا یہ تخیل تھا کہ وہابی کوئی خاص طرح کی بڑی مکرو اور قابل نفرت مخلوق ہے میں اپنے ذہن میں اس کا تصور یوں کرتا تھا کہ کبھی صورت انسان جس کا آدھا چہرہ کالا ہے اور پیشانی پر بہت بڑا گٹا ہے یہ اس لیے کہ حافظ صاحب کی زبانی سنتے تھے کہ دل کی کفر اور بغض رسول کی وجہ سے وہابیوں کا آدھا منہ کالا ہو جاتا ہے اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیشانی پر ایک بہت بڑا گٹا بنا لیتے ہیں ہمارے دیوان خانے میں اس بارے میں خاص مستلحات اور عصما تھے دنیا کی ہر مکرو اور خبیث چیز اس وہابی لقب سے پکاری جاتی تھی اور حافظ جی کہتے تھے شب کو اس قدر وہابی تھے کہ نیند نہ آئی جنہیں مچھر بہت تھے اور دیوان خانے میں کتابوں کے سندوک پڑے تھے ان کے نیچے وہابی چلے جاتے تھے اور پیندے میں سوراخ کر دیتے تھے یہ نیچو چناچے بڑی جد و جہد کے ساتھ وہابیوں کو پکڑا جاتا تھا یہ نیچووں کو اور ہم لوگ یوں حساب کرتے تھے آج دو وہابی مارے گئے ایک بہت بڑا وہابی بھاگ گیا تو <laughs> اس طرح مطلب جو ہے اپنے گھر میں انہوں نے نام جو ہے نا یہ رکھے ہوئے تھے اور ایک بڑا ہی بدصورت آدمی تھا ایک آنکھ سے کانا دوسری میں بھی جالا چہرے پر شاید فالج گرا تھا اور ایک طرف سے لب بھی ٹیڑے تھے رنگ بالکل سیاہ رستے میں ہم کبھی کبھی حافظ صاحب کے ساتھ کھڑے سڑک پر جاتے تو اس غریب کی طرف اشارہ کر کے کہتے وہ خبیص وہابی کھڑا ہے تو مجھ پر اس کی خوفناک تو یہ دیکھیں وہابی کی شکت بھی اتنا ہے میر پور بھائی نے دوبارہ کہتے ہیں جی مجھ پر اس کی خوفناک صورت کا واقعی بڑا ہی دہشت انگیز اثر پڑتا مجھے یاد ہے کئی مرتبہ میں نے نیند میں ایسے خوفناک وہابی کو دیکھا اور ڈر کے مارے رونے لگا یہ آزاد کی کہانی کتاب ہے اور اس میں موجود ہے اور ابوالکلام آزاد اپنے والد ماجد علیہ رحما جو کٹر سننی تھے تو کے جنازے پر اجتماع اور اس کا پر آنکھوں دیکھا منظر بیان کرتا ہے کہ کلکتے میں شاید اتنا مجمع کسی واقعے پر ہوا اور جتنا ان کے جنازے پر ہوا چند گھنٹوں کے اندر ہی نہ صرف شہر بلکہ اطراف تک خبر پہنچ چکی تھی چنانچہ جنازہ اٹھنے کے ساتھ ہی تمام ہو گئے گاڑیوں کی نقل و حرکت رک گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ جنازہ گھنٹوں تک صرف لوگوں کے ہاتھوں پر ہی جاتا رہا کندھے پر رکھنے کی نوبت ہی نہ آئی لوگوں کی کثرت کا یہ حال تھا کہ رات کے بارہ بجتے پانچ مرتبہ نماز جنازہ پڑی گئی ایک مرتبہ جامع مسجد میں اور چار مرتبہ قبرستان کے میدان میں لیکن چھٹی جماعت کے لیے پھر ہزاروں نئے آدمی آ گئے بلاخر بڑی سخت کوشش سے مزید التوا کو روکا گیا اور دفن کیا گیا تو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے جن کو نعمت دینی ہوتی ہے وہ اس طرح عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو یہ وابیوں کا علاج ہے تو آج ایک خاص بات اپنے گھروں میں جتنے مچھر ہیں چوہے ہیں کتے ہیں بلے ہیں اپنے گھروں میں وہابی اور دیوبندی رکھ دیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں آپ جب تک آپ ان کو اس کے رسول محبت رسول کا درس نہیں دیں گے ان کے دل میں جو ہے یہ بات نہیں انہیں بچپن سے ہی وہ جیسے وہ مشہور ہے نا وہ شیعہ درات پکڑ لیتے ہیں رسیوں سے باندھ لیں گے تین مارتے ہیں نیچے چاول پکڑے ہوتے ہیں خون گرتا ہے لہذا تعزیے میں نہیں جاؤ یہ نہیں کرو ایسے ہی وہیوں دیوبندیوں کے بارے میں اتنے خوفناک معاملات اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ تاکہ جو ہے وہ ان سے ڈرے اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے آمین تو ایسا چھو بھائی آپ تشریف لائیں میں آدرک بھی چاہتا ہوں آپ سے آپ جو ہے نا وہ باری آپ کی تھی اور میں شاید ناجائز فائدہ اٹھا گیا آپ تشریف لائیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ پرابلم ہے آج میرے پی سی میں بہت نیٹ سلو ہے حضرت میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیر پیرو مرشید جو ہے وہ ان کی تقل, ان کی تصوف میں وہ پیرو مرشید ہوں اور عقائد میں وہ مشرق ہوں عقائد میں وہ مشرق ہوں عقائد میں ان کو مرید نہیں مانتے ہیں جناب کہ وہ ہمارے مرشید ہیں تصوف میں وہ مرشید اور پیر مانتے ہوں یہ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت یہ تو یہ ہو گیا کہ جس طرح کے ہندو ہندو والی بات ہو گئی کہ وہ مشرق ہیں لیکن یہ دیوبندی اس کو اپنا پیر بھی مان لیں یہ وہ بات ہو گئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضر امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ محدود دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے اکادر ہیں اہل سنت سے ان کا تعلق ہے اور خود ان کے بہت بڑے مولانا گزرے اندر شاہ کاشمیری وہ یہ کہتے ہیں کہ مکتبہ دیوبند کی جو شروعات ہے وہ قاسم نکوی اور گنگوئی اور تھانوی کی جو ان سے شروع ہوئی ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے خود ان کے بڑوں کا یہ کہنا ہے لیکن کل یہ ہوا ہے کہ کہا گیا ہے کہ کتاب کو جلا دو اور ہم صرف تصوف میں ان کو مانتے ہیں عقائد میں نہیں یہ بات کل کہی گئی ہے خود حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پیرو و کا نام میں ذہن سے نکلنا میاں نجیب کر کے ایسے کچھ تھا وہ ان کے پاس سے کچھ ہندو گزرے وہ گنگا نہانے جا رہے تھے اور ایک رات وہاں وہ رک گئے ان کے پاس اگلی صبح انہوں نے ان کو ایک لوٹا دیا اور یہ کہا کہ جب آپ گنگا اسنان کر لیں تو یہ لوٹا گنگا یعنی اس دریا کو آواز دے کر یہ کہنا کہ یہ لوٹا حضرت میاں نزیز نے دیا ہے اس کو پانی سے بھر دو وہ ہندو یاتریوں کا وہ ٹولا وہ لوٹا لے کر چل پڑا اور اس گنگا اسنان کے بعد ان میں سے ایک ہندوؤں نے اس گنگا سے بالکل وہی الفاظ دوہرایے تو دریائے گنگا سے ایک خوبصورت ہاتھ باہر آیا اور اس نے وہ لوٹا پانی سے بھر کے انہیں دے دیا اب یہاں پر حضرت یہ دیکھیں کہ وہ گنگا مائی کا جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہ ہمارے نزدیک کہانی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ باطل ہے وہ سب چیزیں افسانے ہے لیکن یہاں پر وہ عقیدہ صحیح ثابت کیا جا رہا ہے گنگا مائی والا گنگا مائی والا ہندوؤں کا عقیدہ بالکل صحیح ثابت کیا جا رہا ہے اور وہ لوٹا جب پورا پانی سے برابر دوبارہ ان کے پاس پہنچتا ہے یعنی کہ حضرت میاں نجیب کے پاس تو وہ باقاعدہ تبرک کے طور پر پانی بانٹا جاتا ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں ان کی یہاں بھری ہوئی ہیں اپنی کتابوں کے جب یہ بات کرتے ہیں اس پہ نہیں آتے اپنی کتابوں کے بات پر اور اگر آ بھی جائیں تو پھر حالت یہ ہوتی ہے جو کل ہوئی تھی کہ تصوف پہ جناب ہم انہیں مانتے ہیں عقائد پہ عقائد کفریت مشرکانہ تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت یہ دیکھیں کہ اللہ ان کی مقفرت کرے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرے یعنی کہ عقائد مشرکانہ تھے اور جو مشرک ہے اس کی بخش ہی نہیں اور یہ مقصد کی بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے یہ اس قسم کی منافقت کل انہوں نے دکھائی ہے کمانڈر صاحب نے اور ماشاءاللہ اللہ جناب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی دیوبندی ہیں ان کو کمانڈر سے پوچھنا چاہیے کہ کمانڈر کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ حضرت امداد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ علیہ کو مشرک کہے اور تصوف میں وہ گنگوی صاحب کا مرشید کہے یہ کمانڈر صاحب نے کہاں سے ثابت کیا میرا یہ سوال ہے تا یہاں جتنے اگر ایک دو کوئی چھپا بیٹھا ہوا مخبر انفارمر وہ یہ ریکارڈ کرے اور کمانڈر کو جا کر بتائے کہ ثابت کرو جناب کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اگر مشرک تھے تو وہ گنگوئی صاحب کے پیرو و مرشد کس طرح ہو گئے مرش... کس طرح وہ بیت ہو گئی اس کو کمانڈر صاحب ثابت کرے تو تشریف لائیے جناب آہ، کل آہ، آہ، الحمدللہ حق سامنے کھل کر آیا اور باطل کے پاس کچھ بھی نہیں رہا چین کر چلے گئے چینتا رہا بس اور کچھ نہیں کر پایا وہ یعنی کہ جتنے بھی پوائنٹ ہمارے سنی مسلم بھائی نے اٹھائے اور بالکل اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹے اور وہ بیوقوف ٹاپک سے بار بار ہٹے جا رہا تھا ہمارے عقائد ہمیں بتا رہا ہے وہ تو ہمارے عقائد ہیں یا غو سے اعظم کہنا ہمارا عقیدہ جناب ہم تو ندا کرتے ہیں یا علی ہم ندا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ندا کرتے ہیں تو بھائی دلائل دے کر غلط ثابت نہیں وہی بات ہماری کتابوں سے آپ دہرائے جا رہے ہیں اور وہی بات آپ کو کہ وہ خود کہتے تھے یا علی یا غوث اعظم یا رسول اللہ وہ خود کہتے تھے تو وہ وہاں پر کیا ہو گیا جناب کہ وہ ان کی غلطیاں تھی اللہ ان کی مففرت کرے یعنی کہ اگر ہم یا رسول اللہ کہیں تو مشرق ہو جائیں ان کے اکابر کہیں تو اللہ ان کی مقفرت کرے ان سے غلطی ہو گئی تھی یہ منافقانہ طریقہ ہے ان کا تو کل تمام تقریب تقریبا دو سو کے قریب لوگ تھے روم میں بعد میں وہ ڈیوائیڈ بھی کیے گئے مختلف روم میں لیکن تقریباً اگر ٹوٹل کیا جائے سب اس کا تو وہ تقریباً تین سو سے زیادہ افراد تھے اور ان سب نے یہ سنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کافی لوگوں نے اس سے ہدایت بھی حاصل کی ہے بہت سے نیوٹرل لوگوں نے میسج بھی کیے اور سیاسی روموں میں اس بارے میں بات بھی ہوئی ہے کہ جناب ہم جو ہیں اہل سنت والا سنی حنفی بریلوی الحمدللہ جیت گئے الحمد للہ تشریف لائیے جناب میں مائک فری کرتا جی جزاک اللہ خیرہ یہ وار ریئر کون ہیں مجھے پی ایم میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی نفرتیں نہیں پھیلائیں تو مترم نفرت نہیں پھیلانے رہے ہم لوگ ہم لوگ حق بات بیان کر رہے ہیں میرے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے وہابیوں اپنے منافقین جو ہیں منافقین کے نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکالا ہے صحابہ کے سامنے ان کو ذلیل کیا ہے اور اللہ تعالی نے بھی ان کو الحمد للہ کیا ہے تو جہاں پر اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر اخلاق اور محبت سے بات کی جاتی ہے جب وہابی دیوبندی یا منافقین ایمانیات سے متعلق غلط باتیں منسوب کر دیں اور لوگوں کے نظریات اور عقائد خراب کر دیں جیسا کہ یہاں پال ٹاک پر ہوتا ہے آپ جائیں ابھی اور بھی رومز میں جائیں جو کہ وہابی دیوبندیوں نے کھولے ہوئے ہیں تو وہ گندے عقیدے اور نظریات پھیلا رہے ہوتے ہیں عرصہ بات کی جا رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے پھر ان کے نظریات اور عقائد بتانا نہ اس سے شریعت منع کرتی ہے بلکہ شریعت تو لازم قرار دیتی ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ ان کے نظریات اور عقائد لوگوں کو بتائیں جو کہ جو ہے بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان نمل اعمال البالخواتین کے آخرت کا دار و مدار خاتمے پر ہے اگر خاتمہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملہ خراب ہے اور اسی وقت جو ہے وہ ایمان برقرار رہے گا جب کہ ان بدعقیدہ لوگوں کے گندے نظریات اور عقائد بھی معلوم چلیں تو ان کے نظریات اور عقائد عام مسلمانوں تک پہنچانا یہ لازم ہے تو اس ضرورت کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے میرے آقل سلاۃ السلام نے جہاں جو ہے وہ اخلاق کے مظاہرے فرمائے ہیں وہاں پر ان منافقین کو جو ہے اس طرح رسوا بھی کیا ہے اور ان کو نام لے کر مسجد نبیبی شریف سے نکالا بھی ہے تو میں نے تو ان کو پی ایم میں بھی کہا تھا یہ کہ مجھے بار بار پی ایم کر رہے ہیں جی آپ جو ہیں وہ کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے تو جب پٹ جاتے ہیں تو حضرت بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وار بھائی میں ناراض آپ سے نہیں ہوتا لیکن آپ اتنا ضرور سمجھیں کہ جب بات ہوتی ہے تو جس طریقے سے دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر انس کے نظریات اور گندے عقیدے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے آپ کو اگر اتنا ہی تھا تو آپ مائک پر آئے میں نے تو آپ کو کہ مائک پر آئے ہم سے بات کریں ان اللہ ہم آپ سے بات کریں گے ورنہ جو ہے آپ خوش رہیں اپنے گھر میں تو سنی مسلم بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں جی اللہ تعالی ان کو برکت ادا فرمائے اور ان کے درجے پر اگر تشریف لانا چاہیں اور کل کے بارے میں کچھ اظہار خیال تو ماشاءاللہ اللہ بھائی کر ہی رہے سارے سنی مسلم بھائی بھی اگر اس کچھ ارشاد تو ان اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوگی تو سنی مسلم بھائی کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو ارشاد فرمائیں اگر اوے نہ ہوں تو تشریف لائیں یا جب آنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر لیں جی رضوان بھائی آپ تشریف لائیں السلام علیکم نہیں وہ میرے سے سے ابھی روم میں نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ بھائی نفرت کسی انسان سے نہیں ہوتی بالکل ہمیں کسی انسان سے جو ہے اس کے انسان ہونے کی وجہ سے یا اس کے جو ہے وہ نہیں کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے یا اس وجہ سے نہیں ہوتی بالکل کسی سے نفرت نہیں ہے نفرت اس عقیدے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے اس کو بیان بھی کر رہے تھے اب جیسے واپیوں کے ساتھ ہمارا تقریباً دو ہفتے پہلے جو ہے یزید کے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ جناب اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ اشرار کیے جا رہے تھے کہ یزید جو تھا بالکل جناب حق پر تھا امام حسین باغی تھے انہوں نے جناب بغاوت کی اللہ کو تو اب جو ہے اب اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ بھائی بھابیوں کے عقائد تو یہ ہیں ٹھیک ہے اب جیسے وہاں بھی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر اور مشرق کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس عقیدے کو جب بیان کیا جائے گا کہ بھائی جس جس کا یہ عقیدہ ہے وہ خود جو ہے وہ کافی اور مشرق تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بالکل نا کافر تھے نہ مشرق تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں پاک راہموں سے پاک آ, میں پاک آ, آ, پاک راہموں سے پاک بتن کی طرف منقل مطلب کچھ ایسی حالت اگر آپ مجھے مطلب بتا دیں ٹھیک ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی हुँ. اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کے آ, رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر جایا کرتے تھے اگر وہ مشرک ہوتے تو کیا وہ ان کی جو ہے وہ قبر پر جاتے اب ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ اس بندے سے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے عقیدے سے کی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بالکل غلط رنگ نہ دیں بھائی اور یہ ضروری ہے ٹھیک ہے یہ گندے عقیدے سے نفرت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ کہ بھائی کہ جو قرآن جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ اے سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ ٹھیک ہے تو سچوں کے ساتھ ملنا اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالنا یہ, یہ جو مطلب وعدہ یہ ہمیں قرآن نے میرے بھائی سمجھا دی ہے ٹھیک ہے ا, ا, اپنی طرف سے ہم کوئی مطلب وہ نہیں کر رہے کوئی ایڈنگ نہیں کر رہے الحمد للہ اور پھر ابھی جو ہم پہلے مطلب قائد ان کے بیان کر رہے تھے تو ہم جو ہے وہ کوئی ان سے بھائی نفرت نہیں کر رہے ہم تو اس عقیدے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ان کو اردو زبان تب آئی کہ جب العلوم دیوبند سے ان کا جو ہے معاملہ ہوا یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ ہی نہیں ہے جو کہ فرشتوں کے بھی اور انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی ہر کسی کے جو ہے امام ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی جو سب کو سکھانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے جو ہے مطلب وہاں سے وہ سیکھی تو بھائی یہ بات ہے اس لیے اور بھی مطلب کافی باتیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جناب شیطان کا علم تو جو ہے وہ ثابت ہے اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ کسی چیز سے ثابت نہیں ہے کئی جناب اللہ کے نبی کے علم کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے بھائی یہ ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ رد کیا جائے گا بلکہ انہوں نے تو عید میلاد النبی کے جلسے میں شریک ہونے کو ہندوؤں کے کنہیا اور آآ آآ رام کے دن منانے کے ساتھ تشبیح دیے فتح رشیدیہ میں آپ جو ہے وہ کھول کے مطلب پڑھ لیں کہ بھائی اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہندوؤں کے بھگوان کا دن منا رہے ہو اللہ قوت اللہ بلا استخر اللہ اس میں کون سی مطلب غلط بات ہوتی ہے عید ملاد النبی کے جلسے الحمد ہم جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے پناتے ہوتی ہیں اسپیچ ہوتی ہے فضائل مصطفیٰ بیان ہوتی ہیں یہ تو ایک مطلب ایک بہانہ ہے ذکر مصطفیٰ کرنے کا ٹھیک ہے اور مومن کو آشق رسول کو تو ایک بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بس کسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے مطلب رسول کا ذکر کرے یہ تیجا چالیسواں یہ سب کیا ہے یہ سارے ثواب تو ہیں ہی لیکن یہ اللہ کا ذکر بڑھانے کا ایک بہانا بھی ہے یعنی لوگ آئیں گے آ, قرآن پڑیں گے دود پاک پڑھیں گے ناطے پڑھیں گے تو کیا ہوگا ان شاء اللہ اس سے ان کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا وہ جب یہاں پہ آئیں گے آ, قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ کا ہی جو ہے وہ کلام پڑا جائے گا تو یہ تو ایک بہانے ہیں بھائی ذکر مصطفیٰ کو بڑھانے کے اللہ کے ذکر کو بڑھانے کے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو تو جناب یہ حرام اور شرک کہتے ہیں اور جناب ہندوؤں کی جو ہے وہ ہولی اور دیوالی کا پرشاد جائز ہے ہیں اگر عید میلاد النبی پر آپ نے کوئی شیرنی وغیرہ تقسیم کر دی تو وہ شرک ہے اور وہ حرام ہے کھانا لیکن اگر جو ہے وہ جناب ہندووں کی ہولی پرشادی اے اے ہولی دیوالی کا پرشاد آئے تو وہ بالکل جائز ہے کیا یہ ہندووں سے محبت اور مسلمانوں سے دعوت نہیں ہے یا فتوا میں آپ مطلب کھول کر پڑھ لیں اگر سکین چاہیے تو میں بھائی دے دیتا ہوں اور جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت ٹھیک تو بھائی یہ بات ہے اور آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھیں جی جی بالکل ٹھیک ہے آپ بھی اپنے لیے دعا کیا کریں اور ہم تو بھائی کرتے ہیں الحمد ہم تو بھائی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا الحمد اور ہم جو ہے یہ, یہ ہمارا جو ہے وہ دل سے یقین الحمد الحمدللہ کہ ہم ہر سنت و جماعت الحمد ہم جو وہ سیاحت مستقیم پر ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے ہیں عقائد ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم اہل بیت اخبار سے محبت کرتے ہیں ہم ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم کسی سے عداوت نہیں کرتے ہم صرف عداوت اس سے کرتے ہیں جو ان سب سے عداوت کرتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یا تو شیعہ ہیں کہ جو صحابہ سے دعوت کرتے ہیں اور اہل بیت کو جناب جو ہیں ان کے سوکال محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پر تبراہ کرتے ہیں یا وہاں بھی ہیں وہ جناب جو ہیں اہل بیت سے صحابہ کی محبت میں جو ہے وہ جناب اہل بیت کے اوپر تبراہ کرتے ہیں جی امام حسین کو باغی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب باتیں تو ہم الحمد ہر کسی سے محبت کرتے ہیں صرف خود سے نفرت کرتے ہیں کہ جو ان سب سے نفرت کرتا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ ان سب کو جو ہے وہ غلط کہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں ورنہ ہم الحمد جو ہے صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیت کے بھی غلام ہیں اولیاء اللہ رحم اللہ کے بھی غلام ہیں دابا صاحب شیخ اب القادر جیلانی مجد الفسانی جناب خواجہ غریب نواز کہ الحمدللہ کے الحمد کہ جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں تو و رسالت کی جو ہے وہ شمع روشن کی ان کو ماننے والے ہم ہی ہیں الحمدللہ للہ آپ کو کہیں اور یہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ جہاں پہ محرم الحرام میں اہل بیت کا ذکر بھی ہو اور جناب صحابہ کا بھی ذکر ہو پھر جناب اولیاء اللہ کا بھی ذکر ہو عید میلاد النبی کی بھی باتیں ہوں اولیاء کی بھی باتیں ہوں کہ سب آپ کو یہیں پر ملے گا ان شاء جناب میں تھوڑی دیر کے السلام علیکم پرست کیسے